صلی اللہ <سؤال> محمد البادشہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تعلق گروپس اور فارن برادن سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب دعوت شریف صوبین میں درد نمبر ایک سو ون سیونٹی نائن اور دعوت شریف میں سے ہمارا سلسلہ دس اوراد آشریہ چلے اور اولاد آشرے کا درخت نمبر اٹھائیس تو اس طرح آج کا دس ایک سو اناسی ابلیک اٹھائیس ان کی صورت میں دراصلوں کو پیش کر رہا ہوں اور اوراد آشرہ میں سے جو ہے لمحہ فرض الحم الیہ ہم ترین پہ دعایا کلمات کا یہ ایک حصہ ہے کہ یا مبتدین بنیا میں قبل سے قاقہ اس کے بعد یا رب یا رباہو ہو یا سعیدہ ہو یا سنداہ یا مولاہو ہو یا غایت ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارے ہیں تو ان کلمات کا جو ہے کیا مراد ہے ہم اللہ کو کیا کہہ کے پکارنا چاہتے ہیں نا اسما کے ذریعے سے تو یہ تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں تو یا رب میں یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے رب استعمال کرتے ہیں ایک کے معنی میں آتا ہے رب جو ہے یا رب ہاں رب کا لفظ قرآن پاک کے روشنی میں جو ہے یہ بہت ہی اہمیت والی لفظ ہے قرآن باغ میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ان کے شروع میں طالب طالب رب سے شروع ہوا ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہر اس میں جس میں اسم عظم کی جس اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسمال ان کی تشریح کرنے والے علماء کرام معرفہ عرفات و حرماتے ہیں ہر اسم کے اندر ایک رب کا اسم بھی موجود ہے ہاں جی ہر اسم کے اندر جو ہے اس کا ایک رب بھی اس کے اندر موجود ہے ہر اسم کے اندر ہاں جی رویت کا پہلو بھی پائے جاتی ہیں تو اس طریقے سے جو ہے لفظ رب انتہائی جامع کلمات میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تمجید قرآن باہر میں لفظ رب کے ساتھ فرمایا رب العالمین کہہ کے فرمایا رب السماوات رب الرض رب العالمین رب الارش عظیم ترش اللہ تعالیٰ نے اپنی تمجید فرمایا تو رب جو ہے اے کے معنی میں ہے رب پروردگار کے معنی میں این جی یا اے حرف ندار پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں رب پروردگار کے معنی میں آتا ہے پرورش کون دے کے معنی میں آتا ہے مالک سردار صاحب ان معنی میں آتا ہے تو اس طریقے سے یا رب یعنی اے پروردگار اے پرورش کرنے والی ہاں جے اے مالک اے سردار اے آقا اے صاحب ہاں جی جیسے صاحب مال رب المال ان کے چیز کے مالک کے معنی میں تو پرورش کا معنی علم یہی میں کیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے آہستہ آہستہ اس کو اس منزل تک پہنچانا ہے جس کے اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کو پرورش بولتے ہیں اسی کو تربیت بھی بولتے ہیں انسان اندر جو موجودات کے اندر مفی استعدادات کو آہستہ آہستہ اس کو اس کے اصل مقام تک جتنی قوت استداعت اس موجود کے اندر ہے اس کو بالفیل ظاہر کرنے کو پرورش کہا جاتا ہے اس کو ترویت کہا جاتا ہے وہ اسی اس میں رب کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے اس, اس میں رب کے ذریعے سے کائنات کے ہر شے کے اندر جو استعداد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو قوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے این او بال قوا جو اس اس میں رب کے برکت سے جو اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ ان تمام مخفی قواق و استدادات کو اہم آہستہ آہستہ جو ہے بالفیل ان کو صادر ہونے کی منزل پر لے کے آتے ہیں ان تمام استعداد کو ظاہر ہونے تک اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ تجیل کر کے اصل منزل مقصود تک لے کے آتے ہیں تو یہ اس اسم رب کی برکت سے رب کہہ کر پروردگار کو پکارتے ہیں پھر یارب یارباہو ہاں جی یا رباح تو رب یعنی اے پروردگار اے مالک اے پالنے والے کے معنے میں تو یا یاربا جو ہے رباہ کے جندر اتوی لفظ رب ہے اس پر ایک الف کا اضافہ ہو ضمیر کا اضافہ ہوا تو یہ الف جس الف کو بولتے ہیں الف اشتخاصہ ہاں جی جب آپ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کسی پریشانی آپ کے لیے پیش آتا ہے یا کسی اور کے لیے پیش آتا ہے تو آپ جو ہے کسی کی درگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں اے وہ حستی میری فریاد کو پہنچیں اے وہ حستی فلن شخص کے فریاد کو پہنچے تو اس میں جس شخص سے فریاد کریں اس کو مستغذ کہتے ہیں جب ہم اللہ کی درگاہ میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے فریاد کرتے ہیں تو اللہ کو مستغاز بولتے ہیں ہاں جی اور بندہ جو جو استغاثہ کر رہا ہے وہ مستغیث ہے اب یہاں پر جو حوض امیر کا مجھا بھی خود مستغیث کی طلب بڑھ رہا ہے کہ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہے ہیں عام طور پر ایسے تو لہٰذوں کی مدد اپنے لیے بھی اللہ سے چاہتے ہیں کسی اور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں تو یہاں پر خود مستغیث بھی بن رہا ہے خود مستغیص اللہ بھی بن رہا ہے جس کے لیے فاریات کا تو یا رباہ ہو ہاں جی تو یہ رباہ کے علی برای استغاثہ ہے تو اس میں رب جو ہے ہے یعنی جس سے فریاد کرے جس سے فریاد رسی کی درخواست کرے خود ضمیر آخر میں مستغاص اللہ کہ جس کے لیے اللہ سے فرد رسی کی درخواست کیا ہے ہاں جی تو مستغیض فریاد کرنے والا فریاد رسی کی درخواست کرنے والا یہاں خود بندہ مستغیث بھی اور مستغاص اللہ بھی ہے اور اللہ مستقاص ہے اللہ کے حضور میں آپ خود فریاد کر رہے ہیں ہاں جی اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے فریاد کریں تو یہ خود زمیر خود بندے کی طرح پل رہا ہے اے وہ کاغذات اے ہین جہ اے اللہ تعالی رباہو کے کرا اللہ کو اللہ کی درگاہ میں فریاد کریں اے مالک اے میرے مالک اے میرے, مالک اے میرے پروردگار اے میرے رب میری فریاد کو پہنچے ہاں جی میرے فریاد کو پہنچے میری درج رسی فرمائیں میرے مشکل کو حل کیجیے اس طرح اللہ کی درگاہ میں جو ہے دست فریاد کرنے کو ہاں جی مدد طلب کرنے کو اپنی مشکل کے حل کے لیے ہاں جی آپ نے آج اللہ کی درگاہ میں درخواست کرنے کو اس کو جو استغاثہ کہا جاتا تو یہ الف علف استغاثہ ہے پیار ابا ہو اے میرے پروردگار اے میرے پر مالک اے میرے پالنے والے میرے فریاد کو پہنچ جائے میرے دسترسی کرے مجھے ہاں جی مشکلات سے جن میں میں گرفتار ہوں مجھے نجات دلائے یہ معنی ہے یا سعیدہ ہو ہاں جی اس میں بھی جو عالف ہے وہی عالف اشتقاصہ ہے خوب مستقاص اللہ اشتغاثہ کرنے والا وہی بندہ ہے اور سعید کے معنی جو ہے لغت میں تو حange, پہلے جملے کا تجمہ یا سعیدہ ہو اس کا ترجمہ طالبانی اے پالنے والے اے پروردگار و مالک میرے فلیات رشف فرمان یہ ترجمہ بھی ہے اے پالنے والے پروردگار و مالک میرے اس اس بندے کی ہاں جی تیرے اس بندے کی استغاثہ سن لے اور اس کی فریاد رسی فرما یہ دونوں تجمہ یار باہو کا تجمہ ہے تو سعید میں سعید جو ہے جمع سعادت ان کے اس کے معنی سردار بڑا صدر باختدار معزد آدمی القاموں سے جدید میں یہ سارے معنی کیا ہے تو یہاں بھی جو ہے الف جو ہے برائے استغاثہ ہے خوب مستغاث سن ہے تجمہ یہ بن جائے گا اے میرے سردار ہاں جی وہ آقا و صاحب اقتدار ہنسی میری فریاد رسی کر دے میری فریات رسی کر اے, اے سردار و صاحب اقتدار ہنسی اپنے بندے کی دست رسی فرما اور اس کی فریاد سن لے یا صحیح ہو کا یہ معنیٰ بن جائے گا ہاں جی کیونکہ اللہ تعالی ہی ہمارا سردار ہے وہی ہمارا جو ہے بڑا ہے وہی صاحب اقتدار ہے وہی معزز ہے اس سے بڑھ کے اس کا نظر میں نہ کوئی معزز ذات ہے صاحب ذت نہ کوئی صاحب اقتدار کیونکہ پوری کائنات اس کے دست اقتدار میں پوری کائنات کا بادشاہ صرف وہی اللہ ہے ہاں صدر کا مانو یہ کسی بھی عہدے میں سب سے اعلیٰ عہدے مقام پا جاتا ہے تو اس کائنات کی سب کچھ اللہ ہے ہاں سب کچھ اللہ ہے بڑا بھی اللہ ہے سردار بھی اللہ ہے اقتدار بھی اللہ ہے تو اسی پاک ذات کو ہم فریاد کرتے ہیں یا سیدا ہو ان اے میرے سردار اے میرا آقا اے میرے رب اے میرے مالک ہاں جی اے میرے اے اقتدار اے معزاد تو جو ہے میری فریات رسی فرما تو اپنے بندے کی فریات رسی فرما تو اپنے بندے کی فریاد کو پہنچ جائے یہ مانے پھر یا صنا داہو میں بھی جو ہے ہاں جی اس میں بھی حرف ندا ہے علی فر استغاثہ ہو مستغاث اللہ ہے, اللہ مستغاث بندہ مستغی فریاد کرنے والا اللہ جس ذاتِ حضور میں آپ فریاد کر رہے ہیں اپنی مشکلات پیش کریں مدد نہ داد رسی کے لئے اور یہ بھریادہ سے خود بندہ سے بندے کے لے کریں تو صنعت کا معنی لغت میں سہارا سہارے کی چیز یہ بھی معنیٰ کیا ہے اور اس کے علاوہ صنعت کے معنی اور بھی لغت نے معنی کیا ہے رسید واچر بل وسیقہ بون سپورٹ پاور طاقت یہ بہت سے معنیٰ کیا ہے تو ان میں سے جو عمل یہاں زیادہ مناسب ترجمہ جو ہے یہاں پر جو ہے اس میں ہاں جی سہارا سہارے کے معنی زیادہ مناسب ہے اور طاقتور اور پاور کے معنی میں زیادہ مناسب ہے باقی معنی یہاں مناسب نہیں ہو رہا تو یہاں پر بھی جو ہے دعا کرنے والا اللہ کے حضور میں جو ہے ہاں فریاد کرنے والا دعا کرنے والا فریاد کرنے والا تو جو ہے ہاں جی بندہ خود مستغیص ہے چونکہ یہاں بندہ خود فریاد کرا اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں کہ وہ اللہ کے کو اپنے سہارا اپنے پاور و طاقت ہاں جی اور سپورٹ جان کر جو ہے اللہ سے اپنی فریاد رسی کے لیے پکار رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یا سََََََََََ نہ ددا ہو يا سن اے ميرے سہارا ہاں جی وہ طاقت وہ پاور ميرى ساری پاور ميرى ساری طاقت ميرى سارى تو ہے جيسے يہ جملہ لاہ الك الب اللہ سے يہى سمجھ ميں آتا ہے ہاں جى جی لاہم نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے کسی بھی کام کو کرنے کی نہ گناہوں سے بجنے کی نہ نیکی کرنے کی نہ کوئی اور کام کرنے کی حد تھی ایک لفظ بولنے کی ایک سانس نکلنے کی ایک قدم چلنے کی ایک نگاہ پھرانے کی ایک لفظ سننے کی میرے اندر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے میری پوری طاقت میری پوری قوت میری سب کچھ تو ہے تو ہے میرے سہارا تو ہے میرا مالک تو ہے ہاں جی میری پوری قوت جان سب کچھ تو ہے لا ولا قوت کو تشریح یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتا ہے یہ اسی کے مفہوم کو دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو یا سندہ یہ بنے گا اے میرے سہارا و طاقت و پاور تو ہی میرے لیے دس رسی فرما اے سہارا دینے والا طاقت و پاور والی ہنسی اپنے بندے کی فریاد رسی فرما ہاں جی تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم رہے ہیں اور یقیناً اللہ ہی بندے کا فریاد رسے اللہ ہی بندے کو نجات دلانے والا ہے اللہ ہی بندے کو پریشانیوں سے نکالنے والا ہے اسے اللہ کو پکاریں یا صن دا کر پھر یا مولا ہو اس میں بھی یارِ ندا ہے مولا مشتاق سے مولا ہو جو ہے اور ہو جو ہے سن اللہ جس سے فرجش کے لیے فریاد کیا تو فریاد کرنے والے ہم بندہ مستحذ سنج سے بندہ خود جو کہ یا مولا کہہ کر جو ہے اللہ کو اپنی مدد اور نصرت کے لیے پکار رہے ہیں یا اللہ کہہ کر اللہ کو اپنی مدد اور نصرت کے لیے پکار رہے ہیں کیونکہ مولا کے معنی کئی معنی کے ایک تو عناصر محتارس الام الغت ہے مولا کے معنی مالک سرپرست آقا آقا انعام دینے والا ہاں جی جو کتاب الغط جو ہے المنجد میں یہ معنی کیا تو یہاں معنی یہ بن جائے گا ہاں جی بس جو ہے مولا کے بہت سے معنی ہیں تو مولا کے جو ہے بہت سے معنی لکھے ہیں جس میں لغاتی کتابوں میں جن میں سے جو ہے کتاب منجم میں بہت سے معنی ہیں جن میں سے یہ مشکورہ معنی مناسب ہے یعنی یہ مشکورہ مالک سرپرست آقا انعام دینے والی مدد مرمدگاہ یہ معنی جو ہے سب سے زیادہ سداوار مناسب ہے اور متشرف بالعمور یعنی سرپرست تام مکمل سرپرستی فانی والے والا اس معنی میں مولا کے معنی تو معنی یہ بن جائے گا یا مولا ہو اے میرے مالک و آقا و سرپرست مددگار مدد اے میرے فریاد کو پہنچا ہاں جی یا مولا ہو یعنی اے میرے مالک و آقا و سرپرست و مددگار میرے فریاد کو پہنچا اے میرے اے مالک و آقا و سر پرست و مددگار اپنے بندے کی فریاد رسی کر کے اس کی مدد فرما اس کی فریاد کو پہنچ جائے اس کی مشکل حل کر دے بول کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو یہ کہ مولا ہو کمانا پھر آخر میں یا غایت رغبتا ہو ہاں جی حایت کے معنی حد دایان چنچنچ عرب کہ طے بلغ المسافر مسافر الغایا یعنی مسافر بے پایان سفر خود رسید مسافر نے اپنے سفر کو اختتام کیا اپنے سفر کے آخر کو پہنچا اس کو غایت بولتے ہیں. تو حد پایان یعنی انتہا غایت کے معنی انتہا ہو گیا ہے جی تو یا غایت ہو تو رغبتا ہو راغبت خواہش شوق چاہت کے معنی میں فل رغی و غب و و خواہش کرنا آمادہ ہونا شوق و خواہش کرنا چاہنا محبت کرنا یہ سارے معنی نے کتاب قاموس جدید طلال میں لکھا ہے تو ترجمہ یہ بن جائے گا یاغایت راوتا ہو اے میرے خواہش کی انتہا اے میرے چاہتوں کی انتہا اے میرے چاہتوں کی انتہا میری فریات رش فرما میرے فریاد کو پہنچے ہاں جی تو یہ ساری دعاؤں کا جو ہے اللہ کے درگاہ میں یہ سوال کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ یہ چار پانچ اسما میں اللہ تعالیٰ کو پوری رابط کے ساتھ اللہ کو فریاد کر رہے ہیں یا ربو یا رباہ ہو یا سعید ہو یا سندا ہو یا مولا ہو یا غایت رغبتا ہو کہہ کر اللہ تعالیٰ کو فریاد رسی کے لیے پکار رہے ہیں اب اس فریاد رسی کے ذریعے سے اللہ کو رب کہہ کر سائنجا پن صحیح تو آقا کہہ کر اپنی تقیہ گاہ اور سہارا کہہ اب اللہ کا اپنے مددگار اور مالک و عقاع اور سرپرست کہہ کر اللہ کو اپنی تمام چاہتوں کی کے انتہا کہہ کر اللہ کو پکارے ہیں امیدوں کے انتہا چاہتوں کے انتہا خواہشات کے انتہا کہہ کر اللہ کو پکارے ہیں پکارنے کے بعد پھر جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں جی ان سب میں اللہ سے فاریہ ایسی کی درخواست ہے پھر آخر میں ایک دعا کر یہ دعا ان اللہ کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ زیادہ ہو جائے گا اللہ آپ سب کو سلامہ رکھے اور ہمیں ان مقدس دعاؤں کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے درگاہ میں ان دعا کرنے کی توفیع ت